بسلائے رحمان رحیم سامعین اکرام یہ قرآن سنڈا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کیو یو آر اے کی تعریفات ودا لا شریق خال کائنات مالک کے ارض و سما کے لیے اور لاکھوں کروڑوں ہو اس کو اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی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 صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کے ایک نبی پیغمبر رسول اور اللہ کے فرستادہ تھے جس طرح کے نبی پیغمبر اور رسول آپ سے پہلے آدم علیہ السلاط وسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلاط وسلام تک اس کائنات میں جلواگر ہوتے رہے تشریف فرما ہوتے رہے آپ اسی طرح کی دعوت لے کر آئے جس طرح کی دعوت پہلے نبی اور رسول لے کے آئے تھے آپ کا پیغام بھی بالکل وہی تھا جو پیغام پہلے نبیوں اور رسولوں کا تھا اس سلسلے میں ہم نے مسلسل پچھلے تین خطبات جمعہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پہلے نبیوں اور رسولوں کی دعوت کیا تھی جتنے انبیاء اور رسول اللہ اس کائنات میں جلوہ جلوگر ہوئے جتنے پیغمبر اس دنیا میں مبوس کیے گئے ان سب کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی تھی کہ جتنے بھی رسول اور پیغمبر آئے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں اپنے کلام مجید میں ذکر کیا ہے کہ ان سب کی دعوت صرف ایک تھی اور وہ دعوت یہ تھی کہ لوگوں رب کے سوا کوئی خالق و مالک نہیں ہے ایک اللہ جس کے سامنے انسانوں کی گردڑیں جکنی چاہیے ایک رب جس سے محتاجوں کو اپنی جھولی بہلا کے مانگنا چاہیے ایک اللہ جس کی عبادت اور بندنی کرنی چاہیے ایک رب جسے ندے اور نقصان کا مالک سمجھنا چاہیے ایک اللہ جس کے بارے میں انسان کا یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی کو نوازنے پر آ جائے تو ساری کائنات مل کے اس کی نوازشات کے سامنے بند نہیں لگا سکتی اور اگر کسی کو اپنی رحمتوں سے محروم رکھنا چاہے تو ساری دنیا مل کر اسے رب کے انعامات کا مستحق نہیں بنا سکتی یہ عقیدہ جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے کسی عقیدے کو لوگوں کے ذہنوں میں پختہ کرنے کے لیے تشریف لائے قید کی دعوت تھی جو پیغمبر دنیا والوں کو دیکھ رہے دوسری کوئی دعوت نہ تھی جس کا اظہار یا جس کا اعلان میں کیا ہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اباحیل ربی اللہ حضرت روساہ خلیم اللہ حضرت آدم صفی اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغام لے کر دنیا میں تشریف پرواز ہوئے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے یہی طرح لوگوں کو سناتے رہے اسی طرح لوگوں کے عتیموں کو پختہ کرتے رہے اس لیے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جب تک یہ انسان کے دل میں بات راسخ نہ ہو تب تک انسان کی کوئی مدد کوئی اس کی نیکی کوئی اس کا سکا کوئی اس کا خیرات جی چاہے روزے کے جتنے جی چاہے نفل کرے جتنے جی چاہے حج کرے ایک اللہ کے اسی غیر کو کہا اور اس کا سب خبر لیا اس کی ساری عادتیں ضائع ہو گئی اس لیے کہ اس نے رب کے ساتھ کفر کیا میری آواز دار پہ سوچ رہی ہے کہ نہیں توجہ کے ساتھ بات کو سنو یہ بڑا مقدس مہینے ہے اللہ یہ مہینے ہم کو ادا کیا ہے اس مہینے میں ہم عبادتیں کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں دھوپ گرمی پہ دھوپ برداشت کرتے ہیں آج یہ معمولی سے وقت کے لیے بجلی گئی ہے بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے کس لوگ باش کرنا اللہ کے لیے حلال چیز کپڑے کرنا روٹی حلال پانی حلال اس کو روز نہ کر چھوڑنا اس لیے اللہ راضی ہو جائے برسے آج لوگوں ان لوگوں کی کیا حالت ہے روزہ بھی رکھتے ہیں حرک بھی کرتے ہیں زکامت بھی کرتے ہیں دادے بھی پڑھتے ہیں لیکن قبالت کبھی لگی ہے نامہ آماد خالی ہوگا کیوں اس نے زندگی میں ایک کہا یہ کہہ دیا تھا اللہ بھی آگے کر رہا ہے علی بھی مشکل کشا ہے یہ اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کے کھانے بھی آتا رہا اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کمروں میں جا کے خون بھی چاہتا رہا اس نے یہ سروا اللہ کی دینے والا یہ کمروالا بھی دینے والا اس نے ہم کی جو کی ہے اس نے ہم کی اس کا حوصلہ ہے وہ جو ان مردوں کا زندہ کا پیدا کرنے والا ہے اس نے مردوں کو رنگ کے ساتھ کھڑا کر دیا اس نے کہا آپ لوگ والا تو کچھ نہیں لے سکتا اس مردے سے لے لو وہ مردے جو کبر بدلنا نہیں جانتے ہیں چنہیں جب تک لوگ کمرے میں اتارے وہ کمرے میں بھی نہیں اتر سکتے تھے ان کو اس نے مشکل کو شاہ سمجھا اور بدبختی مختی کی انتہا ہے اور ایمانداری کی بات یہ ہے It get you shit کیا تھا جن جی کی ہدایت کے لیے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں خدا کی وحدانیت کی طرف بلاتے انہیں گار کہتے انہیں پکارتے وہ نوجوان میں کہتے ہم ان کو صرف یہ پکارتے ہیں مانا بول اللہ سلفا خدا سمجھ کے نہیں پکارتے خدا کے ہر ہاں سمارش ہی سمجھ کے بتاتے ہیں خدا وہ ہے اس تک ہماری آواز نہیں پہنچ سکتی ہم نے ان کو اپنا سماج بنایا ہے تاکہ یہ ہماری آواز خدا تک پہنچائے یہ ان کا عقیدہ تھا اور آج آج مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے آج مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے حلے میں بس ایک عید کے سوا کیا ہے جو یہ محمد سے ہمارا عقیدہ ان کے عقیدہ سے جاتا ہے ان کے متعلق انہوں نے تعلیم مقام سونا یور جو اپنے گھر میں قرآن اٹھاؤ جا کے کرو ترجمہ کھانے سارا ترجمہ تمہیں میل کھولا ان کا عقیدہ یہ تھا خشکیوں میں بزرگوں کو بھی کر لیتے ہیں لیکن سموں میں خدا کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا حتی اذا کن کن ہو لگی سید کل قلبا ہتھا قرآن کہتا ہے ان دی حالت یہ تھی کہ جب اللہ کی طرف سے تی پکڑاتی پکڑ پکڑا جاتا موجود اس کی دل کو گردابے بنا لینے گرفتار کرتی تو اترا جاتے کشتیاں گولنا شروع کرتی یہ جو جا جاتے دار اللہ مخلسی لگتی پھر کوئی یاد کو میں رہتا بکارتے تو کس کر اللہ مختلف لہودی پکار کے تو اکیلے اللہ کو پکاتے پوچھا جاتا سمندروں میں اللہ کے سوا کسی کو کیوں پکارتے کہتے کہ سمندر میں رب کے سوا کسی کا سکا نہیں جا سکتا آج آج مسلمان ان کی یہ ہے کہ یہ خوشکوں میں بھی ہے اللہ کو بخارے یہ سمندروں میں بھی ہے اللہ کو بخارے ان کے شیر سے ان کا شیر خال حدیث پاک میں آیا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دور پر داخل ہوئے کچھ لوگ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا لوگ جو بھی کامے میں داخل ہو جائے محمد نے اس کو الگ کی اور جو شخص حضرت امیر ماحول رضی اللہ تعالی کے والد کے گھر میں داخل ہو جائے نبی نے اس کو بھی الگ کی اور جو شخص باوجود چند لوگوں نے اس پناہ کو قبول کرنا زیادہ کیا مکہ چھوڑ کے بھاگے تھے لوگوں نے پوچھا کہ لوگ یہ بات لے تو تنا دے دی ہے تم مکہ چھوڑ کے کی کیوں بھاگ گئے انہوں نے کہا ہم اس بستی میں نہیں ہونا چاہتے جس بستی میں ہم بنا رہا سب جی آپ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بستی میں نہیں کہنا چاہتے بستی میں محمد آرام اس بستی میں رہنا چاہتے جسم نبی کی دعوت سے عموت نبی کے حوال سے نفرت یوی کی آواز سے اس قدر بری کہ اس شہر میں اتنا دوبارہ نہیں ہے جس شہر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال ان بھاگنے والوں میں ابو جہل کا دے کا تھا اس اسلام کو قبول نہیں کیا اس نے کہا میرا باپ جب تک زندہ رہا محمد سے لحتا رہا صلی اللہ ہوتا ہوں ہشیار ڈالنے کے لیے تیار ہوں جو, جو میرے کو ساتھ آنا چاہتا ہے گھر چلے میں اس بستی میں نہیں رہنا چاہتا اس بستی میں محمد فوٹے اپنے طور ہے صلی اللہ علیہ ہوئے ہوا مکہ سے نکلا قریب ہی سمندر ہے مکہ سے بالکل قریب سے سمندر گزرتا ہے جدہ بھی سمندر ہے جدے کے آگے مکہ کے درمیان میں سارا سمندر ہے سمندر کے کنارے پہنچا کشنی لی سرار ہوا اور ہرشا کی طرف چل نکلا ساتھی کے ساتھ تھوڑی نور کیا اور ہر سوال کے لیے قدرت میں قربان ہو مری بللہ ان ہو انہیا سب رشد رہ اللہ یا سیاست رہو اسلام جس کو ایمان کی دولت دینا چاہتا ہے گھیر گھیر کے لیے آتا اور جس کو نہیں دینا چاہتا اپنا سگا کچہ بھی کیوں نہ ہو وہ محروم رہتا توحید کا ہے آج توحید کا بناوٹ سکے کتنا چیز میں کافی چونا چلا ہے لڑکوں کو خوش کرنے کے لیے جاتا مردوں کو پھول جاتا تاکہ یہ آزادی ہو جائے اور بدبست لوٹ لوٹ نہیں کر کے ہر سمجھوں کو ناراض کر رہے ہو یاد رکھو ان شرط بچہ شریف جب رب کی بک آئے گی کوئی غیر اللہ تمہیں بچا نہیں سکے گا <تصفيق> کہاں بٹکے ڈٹتے لوگوں کو کچھ کرتے کبھی گھٹتے لوگ مندروں کی گھنٹیاں بجا بجاتے کبھی مورتوں کو پھول چڑھاتے میں نے کہا تھا یہ مورتی ہے کہ پھول اس لیے چڑھاتے ہیں کہ ان کو پھول کرانے کی عادت پڑے گی اس پہ یا اس پہ چڑھایا پڑا کیا ہے آدت پڑے ہے کھلا کے ساتھ لگتا پر, پر اگر کوئی پھول چڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو وہی نہیں ہوتا جس میں اپنی کو نے اپنی جنگل کو سیو اچھی لگ کے سامنے چڑھانا سیکھا باقی ہر جگہ جا کر چکا اور پھر جب ان کے آدمیش کا مت ہے جب قومے بیدار ہوتی ہیں اور ان کو ملک سے دیش نکالا ملتا ہے تو پھر لوگوں کے سامنے بھی گردن چکانے پر تیار ہو جاتی ہم نے دیکھا ہے وہ اس کے اندر جو تیری چوکی کا تھا اور سمجھتا تھا میرے خدا تیری قدرتوں کا تھا میرے علاوہ کون ہے جب اس کی گردن کا کٹوڑ کے سی کر لیا گیا اور اسے ہلاکت لے کے پیغام دیا گیا تو اس کے سامنے سنگوں نے جپایا جو اس دستر کروانے آیا آدت طریقے اور جو رب کے سوا کسی کے سامنے گھر کو نہیں جھپانا اور اس کے ہاتھوں میں اس کے پیروں میں یہ سی دی گئی میڈا کے اس کے سیل رکھ دیا گیا کہا گیا پوچھو کوئی خواہش ہے تو بحث اس نے کہا میری خواہش کو پورا کرو گے کہا میری خواہش کو پورا کہیں بتلا کیا خواہش ہے کہا میری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے عرش والے کے سامنے دو رکت نماز ادا کر لوں میرا میرا ہے جس نے اپنی گردن کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکانا نہیں سیکھا اس کا انداز مختلف اس کی کیفیات مختلف اس کا اسلوب مختلف اکرما ابی بھجاج جاتا ہے بیٹھو بھائی بیٹھو تمہیں کیا ہے آپ کو کیا ہے اکرما ابی بھجاج نکلا کشتی کا سوال ہوا بیٹھا گرداب نے آ لیا ماجر حق ہر طرف سے اٹھے کشتی ڈگمگانے لگی ساتھی دیکھ کے گبراہ اٹھے کہنے لگے اللہ کشتی کو ڈوبنے سے بچا دو اکرما خن رہا کہنے لگا کیا کہہ رہے ہو کہنے لگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کشتی کو ڈوبنے سے بچا دو کہا اللہ کو کیوں کہتے ہو کہا اور کس کو کہے کہا ان کو کہو جن کی خاطر مکہ چھوڑ کے نکلے لات کو کہو میات کو کہو اس کو کہو سالس کو کہو ابراہیم کو کہو اسماعیل کو کہو وہ ہماری کشتی کو بچائے ساتھیوں نے اپنی انگلیاں اکرما کے منہ پر رکھ دیا اکرما سمدرا میں کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے سوا اس لیے سمندر میں کسی اور کو مت پکارو پکار ہے تو اکیلے اللہ کو پکارو اور کوئی نہیں بچا سکتا اکرما سنتا ہے حیران ہو تو کہتا ہے کہتا ہے جن خداوں کے لیے جن بزرگوں کے لیے وطن چھوڑا جن بڑوں کے لیے دیکھ نکالا ملا وہ یہاں کام نہیں آ سکتے کہہ گئے نہیں وہ سمندروں میں کام نہیں آتے خشکیوں میں کام آتے اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی کہل گا آسمان کے اللہ اگر ہم پورے مجھ کو ان موجوں سے بچا لیا تو میں تجھ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میری کشتی کرو ہدش کی طرف نہیں ہوگا مدینہ کی طرف ہوگا کیوں اگر تیرے سوا سمندروں میں کوئی نہیں بچا سکتا تو تیرے سوا خشکیوں میں بھی کوئی نہیں بچا سکتا یہ کیسے ممکن ہے کہ سمندروں میں تو کا کہا ہے خشکیوں میں کوئی اور کا کہاں کشتی بچ گئی ساتھیوں کو کہنے لگا کشتی کا رخ موڑو کہا کس طرف کو موڑے کہا اس کے شہر کی طرف موڑو جس سے بچ کر نکل کے بکر چھوڑ کے آئے تھے کہا کیا ہو گیا کہا بات پتا چلا کہ اس کی بات سچی میرے باپ دادا کی بات جھوٹی تھی اس نے کہا تھا کہ سمندروں کا مالک بھی اللہ خشکیوں کا مالک بھی اللہ اور آج تم نے یہ کہہ کر میری آنکھیں کھول دیجیے کہ سمندروں میں اس کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا میرا یقین ہے جو سمندروں پر مالک ہے وہی خشکیوں پر بھی مالک ہے قرآن ہمیں بتلاتا آیا بچ گئی کشتی سروئے کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا نبی یہ کائنات اپنے صحابہ کے ساتھ لنگی زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مکے کے سردار ابو دوچال کر جانا ہے آپ نے نظر اٹھایا فرمایا یہ تو ہم سے بھاگ کے دیا تھا کیسے آنا قریب لوگ کرنا اللہ کے رسول ندامت کے رسول یہ اور لاہو مجھ کو مسلمان کر لیجئے آپ نے فرمایا کیا ہوا اس نے کہا اس طرح میں سفر پر روانہ ہوں سمندر میں کشتی پھنسی ساتھیوں نے بزرگوں کو چھوڑ کر رب کو بلانا شروع کیا میں نے جان لیا کیا کہ کہا کی دعوت سچی میرے باپ کا شرک جھوٹا تھا اللہ نے سیلا پراہ دیا آج آج کا مسلمان کو نہ سمندروں میں خدا کو مانتا ہے نہ خشکیوں میں خدا کو مانتا ہے بچہ گجرات سے بخش لاہور سے جنت بات پگن سے ملتان سے روٹی دہلی سے صحت اجمیر سے اور جب سب کچھ تم نے یہاں سے لے لیا ہے اب رب سے لینے کو کیا باقی رہ گیا ہے اب کیا باقی رہ گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سمجھایا آج لوگ کہتے ہیں ہے اور کھلا جاؤ ان کو کہو یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب اس کے تیس پارے ان تیس پاروں سے کوئی ایک آیت نکال کے دکھاؤ جس میں رب نے کہا ہو کہ میرے سوا بھی کسی سے مانگو تو تمہاری مانگ پوری ہو جائے اس قرآن کی چودہ سورتیں ایک سو چودہ سورتوں نے ایک سورت کا کوئی ٹکڑا بتلاؤ کہ کسی نے رب کے سوا کسی سے مانگا قرآن ہمیں بتلاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابو ابولیا حضرت آدم تک مانگا تو کس سے پتا پکارا تو کس کو پکارا آپ پھیلایا تو کس کے سامنے پھیلاؤ سوال کیا تو کس سے دیا چوری پھیلائی تو کس کے سامنے پھیلا تم کس کے سامنے پھیلا اور میں پوچھتا ہوں محمد ال رسول اللہ یاد رکھنا سبق کو مسلمان تیری گمراہی کا سبب یہ ہے کہ تجھ کو سبق یاد نہیں رہا ہے اور ہر چیز یاد دکان یاد کارخانہ یاد زمین یاد بچے یاد روٹی یاد رزق یاد بجٹ یاد ہے اگر یاد نہیں تو رب کی تو کا سبق یاد ہے اور سب کچھ سنی جاتی یاد کر لیا سبق کو آدم خلیل اللہ آدم صبی اللہ نوح اللہ کی بارگاہ کا وہ پیغمبر جس نے ساڑھے نو سو برس تک کمی لی ہے ابراہیم اسمایل جو کٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے اساق جو رب کی بشارت کی بنیاد پر وجود میں آیا یعقوب جس کی بشارت رب نے اس کی تعدر کو ادا کی تھی. یوسف جس کی براث کو رب نے دنیا میں ثابت کیا موسیٰ جو آگ لینے گیا تھا رب نے نبوت دے کے بھیجا ہے بابو سلیمان ساری کائنات کا شہنشاہ بنایا ایسا اللہ کا معاوضہ اللہ کا نشانہ محمد یتیم جس کے سر پہ رب نے آخری نبوت کا تاج رکھا ان میں سے ایک نبی ایک پیغمبر ایک رسول کا حوالہ دو کہ اس پر مصیبت آئی اس نے رب کے سوا کسی اور کو ایک بات مجھے بتلاؤ کیا نبی پاک سے پہلے کچھ نبی ہوئے تھے کہ نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی رسول سے پہلے ہوئے ابراہیم بھی پہلے نو بھی پہلے داود اور سلمان بھی پہلے عیسیٰ عیسا موسیٰ بھی پہلے نبی پر مصیبت آئی ہے کہ نہیں کسی کمر پر نبی دیا ہے کسی بزرگ کو نبی نے پکارا ہے اور تم کو ان بزرگوں کو پکارتے ہو جن سے تمہارا رشتہ سن لے اور میرے آنکھوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان سے رشتہ تھا اسلائی باپ ہے مصیبت آئی تو ان کو کیوں نہیں پکارا نبی کو نبی دے نبی کو نہیں پکارا تو ہم ان, ان کو پکارتے ہو جن کو کیا کیا گزرتے کسی خان کا نبی دیا نبی کے استاد آئی آشا ام و سلام اللہ علیہ بیوی بی. سب سے پیاری بیوی وہ بیوی جس کے بارے میں سرور گرامی نے کہا جب پوچھا گیا من رحمت گنا سے لے کر یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے آپ نے فرمایا صدیقہ سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ مردوں میں کس سے پیار ہے فرمایا صدیقہ کے باپ صدیق سے وہ صدیقہ اس پہ ظالموں نے توہمت لگائی کی برائی کی نبی اتنے غمگید ہوئے اتنے پریشان ہوئے اتنے علم رسیدہ ہوئے کہ حدیث میں آیا ہے کبھی نبی کو اتنا گمزدہ نہیں دیکھا گیا کس کو مدد کے لیے بلایا ابراہیم کو میرے بابا ابراہیم تو خلیل اللہ ہے میری مدد کر میرے باپ اسماعیل تو کتنا ہی کر. کی قبر پہ گئے ام منی عائشہ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے ایک دن ام ملگومنی کو جب کی خبر ہوئی اتنی معصوم تھی ان کو پتہ نہیں تحمد لگانے والوں نے توہمت کیا لگا پتہ